مسائل منصوص ہوں گے اور منصوب کے ساتھ میں نے ان کو تعریف دی تھی کہ آپ جو روایتیں پیش کی ہیں ان کو کتال ثبوت ثابت کریں یہ بات ہو رہی انہوں نے کہا آپ کو لکھ کر دے ہم ثابت کر دیں ہم نے کہا ہم تسلیم کر لیں گے میں نے لکھ کر بھی دے دیا ابھی تک کیا انہوں نے قطعیت دلالت قطعیت ثبوت کی تعریف کی ہے جی انصاف نہیں بات سمجھے انصاف کے ساتھ بات تعریف کی ہے نہیں کی نمبر دو کیا اس کے لیے حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ خبر واحد جو ہے یہ کت دلالت اور کتی ثبوت ہوتی ہے جمہور کا اور اتفاقی مسئلہ پیش کیا ہے انہوں نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے تدریب الراوی سے پوچھ رہا جی ہوں تدریب و راوی سے آج دل دل تدریب و سے انہوں نے جو حوالہ پڑھا ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بعض کا قول ہے جمہور کا اکثر کا قول کیا جی کہ وہ زمنی ہوتی جی بعض کا قول نقل کر کے کیا ہے یار نخبت الفکر مانگی اور سبھی دیا ہے کہ خبر واعد کے علاوہ جو متواتر کے علاوہ ساری کی ساری کیا خبر وائد ہیں یہ ہمارے جات آئے ہیں اب نوٹ کر لیں اب انہوں نے اصول حدیث سے کون سی وہ حوالہ پیش, اس کتاب کا پیش کیا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ خبریں زنی ہوتی ہے ایک ایک جس ترتیب سے انہوں نے شروع کیا ہے اگر اس کو حل کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ بات حل ہوگی اگر اس طرح نہیں یہ بارتیں کسی کی کتاب کی کچھ پڑھ دیں کسی کی کچھ پڑھ دیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کتنا دھوکا کیا انہوں نے عالمگیری کی عبارت کو پڑھ لیا حالانکہ وہاں محیفہ کا قول نہیں لکھا ہوا وہ کسی کا کال نہ تو کر لیا مطالعے میں توڑ یہاں پر توڑ پیش کر دیا میری بات سنا ان کے جھوٹ کو وعدے کرنے کے لیے یہ ثابت کیا کہ حق بات یہ ہے کہ اس آدمی پر حد لگتی ہے جو مستر کرتا ہے بتایا آپ کو کہ نہیں بتایا تو پھر یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں اس طرح ہماری فقہ کا ہم انفی ہے نا ہم انفی ہے نا مغل الحمد ہم اس بات کو جو شخص کرتا ہے جنا کرتا ہے تو پھر یہ جھوٹ کسی کو کسی کو کو لے کر یہ بات نہیں ہوتی آپ اپنے جو تحریر کیا یہ تحریر میں نے نہیں کی ہے آپ کے صدر نے کی ہے آپ نے کیا ہے اور اس مناظر نے کیا دونوں نے مل کر کیا کہ کت ثبوت اور کت دلالت صدر صاحب اگر انصاف کی کوئی رتی آپ میں موجود ہے تو مناظر سے کسی اور ثبوت اور کتی دلالت کی تعریف کرانے کے بعد پہلا مسئلہ جو ہے پھر نمبر دو پھر نمبر تین ان کا قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہونا ثابت کریں یہ انصاف کی بات ہے کہ نہیں جی پہلے مسئلے سے جو شروع کیا کے کی ساتھ یہ مسئلے پیش کر دیں اور جھوٹ بولتے بولتے رہیں بولتے رہیں تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا ایک ہی مسئلہ جو ہم نے کہا پہلے ہی انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ کتی دلالت کے ثبوت ہے ہمارا جدہ بھا ہے میرا صدر صاحب اگر ثابت کر دیں تب بات ہے مناظر کر دیں تب بات ہے من اد رکھ کر رکھ رہا تھا فقد ادرک صلاح تھا اس روایت کو کتی ثبوت کتی دلالت ثابت کرے پھر نمبر دو دوسری روایت نمبر تین قرآن کی عیت نمبر چار قرآن کی عیت ہمیں سارے مسئلے اکبر یاد ہیں الحمدللہ جو کریں گے اس پر بات کریں کت ثبوت اور کتی دلالت منسوسا مسائل کا منسوسا مسائل قرآن بھی ہے اور جس طرح حضرت صاحب کا دعوی ہے کہ متوازر بعد مسائلوں سارے قرآن جو آ آرہے ہیں سبوت نہ چکر ہی کوئی نہیں قرآن ہے قطی و دلالت دلالت جی, دلالت جی دلالت یہ بات آپ صحیح نہیں جی توسی قرآن زمانا زمانا سارا کرنا قطی و دلالت توسی انہاں پتہ نہیں نا کتی و ثبوت ہندہ ہے لیکن آنات آئے کہ کسی مسئلہ تے کتی و دلالت ہوئے اے نہیں ہوتی کتی و دلالت کدر ہندی ہے کہ در نہیں ہوتی ہاں ہاں یہ وہ معالت کامی ہے اگر ایک ہاتھ اپنے کام نہیں کرتا ایک میں نے یہ رسم کیوں دو رسائے سیمت دائی اطراز ہے کہ انہاں کتی و ثبوت ہونہ اور کتی و دلالت ہونہ ساوٹ اگے مسائل پیش کے اسی گلتے پکا ہو جائے یہ کتی سبوت دلالت نکالی کتی سبوت کتی دو چیز لکھیں یہ سابت کرے مقابلے عبارت پیش کرے بس اسی ایک ہی عبارت فیصلہ کرتے پوری پوری کر کے اور پچھلا مسئلہ صدر صاحب یہ بات ہوگی کہ وہ دو مسئلے جو ہیں رہ گئے نہیں مننا نہیں بننا دو مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے کت ید ثبوت جو ہے فی الحال نہیں لیکن وہ جو ہے وہ سفید داری مسئلہ پورا پڑے پہلے مسئلہ یار پہلے صاحب آپس کے ٹائم سے بولنا ہے بعد رات سن رہے ہوسلے چل رہی ہے گل اتھی آ مسئلہ خلاف ہوا نہیں میری مسئلہ گال کہی ہے کہ مسلا او پیش کرتی ہے نہ جی جی کر ملک اسرارے نہ یہ گل ہے نا پہ دے ہو تو اپنے جان میں جو کچھ بھی ہے لیکن حقیقت رحمان صاحب بھی کر اگر تاجی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے طالب رحمان صاحب یا سدر پہلے اس گلنا طے کرو جی گل لکھی نے کہ کتال سبوت کی شاید ہے وہ کہ تقریب شروع کر دینا قرآن کی آیت کتی سبوت کتی دلالت اس مسئلے کا شکر سا یہ حدیث قرآن قرآن قرآن تے دا او دا سی بیان او قرآن دے مانال حرام ہے لمبی ای تکلیر کرنا کو سنگا <سؤال> و الاخ الاخ الاخ پوری بیان نےایا حرمتم حرام نے حرام دمانا نکاح نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہوتے تاوا بھی حرام نے بھی نہیں کر اس سورت النور سورت النور کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اذانیۃ و اذانی فضل دوک الا واحد منهما مئات جلدہ زنا کرن الا عورت ہوے ہو زنا کرن الا مرد ہوے ہو اس نو درے مارنے نے اسی سو اللہ دے قران نے بیان کیتا ہے جیڑا بندہ بھی زنا کرے او مرد ہوے ہو یا عورت ہوئے او درے مارنے نے تے شادی شدہ نو رجم کرنا ہے تے دوسرا جیڑا ماں نال نکاح حرام ہے بہن نال پھوپی نال نانی دادی سارے نال نکاح حرام ہے دو کہ ہے بندہ لگے گی جہاں کوئی اپنی محرمات نال نکاح کرتا ہے،, ہے نکاح کردہ ہے اللہ کہ تہاڈے تے تہاڈی ماں حرام ہے نانی حرام ہے دادی بیٹی پھوپی خالہ پتیجی اے حرام نہیں اے کہندے نے کہ کوئی اگر نکاح کر لے۔ اے مطلب اے کہ انہاں نے کہیا کہ کوئی نکاح کرے اللہ کہندا حرام ہے۔ اچھا نکاح کس طرح کس نال کرے نہ بال بنت مل اخت مل ام نے ولامت بیٹی نال نکاح کر لے۔ کسی نے بیٹی نال بھی نکاح کیتا ہے کسے نے بہن نال ول اختے کسے نے بہن نال بھی نکاح کیتا ہے مل ام نے کسے نے ماں نال نکاح تک کسی نے اپنی نکاح اور اپنی خالہ کوئی نکاح کر لے جانا پھر کوئی حد نہیں اللہ تعالی نے میری بین میرے حرام ہے میری پھوپھی میرے, حرام ہے میری, میرے حرام ہے میری خالہ میرے حرام ہے اے ساری میرے تے حرام نے بھی بھی نکاح کر لے پھر دے زنا بھی کرے ایک دیتے کوئی حد نہیں آیت کو دو مسلے یہ مسئلہ میں قرآن دی, میں قرآن دی, دی ہے. اور دو, دو آئے تو سابت کیا مان بھی صاحب سابت کرابت کیا کہ وہ زنا ہوں کہ, کہ نہیں ماں نال کرنے جنا نہیں ہوں وہ کھانا مٹھائی کھا لینا اس ٹائم ماں پھوپی لال اور ہوں ضلع کرتا ہے اے مسئلہ میں قرآن چند اس کوئی حد نہیں اے کس طریقے چلو خیر نے کہنے کیا تک تکلیف ہے باہر نکل جاؤ بولنے تھے تیسر بولتے کیوں تک تکلیف ہے انہوں نے دس ہے کہ ایک منٹ رہتا ہے میں مسئلہ ایک دسیا اگر ہوسل پوچھنا ہے نا میں ہو مسلا بیان کر دینا اندل مدینہ تا حرام اینا مسئلہ متواتر ثابت کر دینا حدیث تو لیکن ایک مسئلہ نتائین کر دینا ایک مسئلہ راستے میں چار مٹ لیں یہ جی اوٹائم لینے تو میں چاہر پنج اور مسئلہ ٹھوک دے آنا نحمدہو ونسلی علیہ رسولِ حلقری مسئلہ <تصفح> یہ جو محرمات کا مولانا طائبرالطالب الرحمان صاحب نے پیش کیا ہے اب اس مسئلہ کو وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ بھی قطی و ثبوت اور قطی و دلالت نص سے ثابت ہے بعد میں یہی کہہ رہا تھا پہلے میں نے ان کو لفظیں کہا تھا کہ محرمات میں سے کسی کے ساتھ کرے نکاح ذرا میں یہ لفظ غور کرنا محرمات میں سے کسی کے ساتھ کرے نکاح اور نکاح کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ ازدباجی تعلق وغیرہ بھی قائم کر لے قرآن پاک کی کوئی آیت ہو قرآن پاک کی کوئی آیت ہو کہ محرمات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے محرمات میں سے کسی کے ساتھ کیا کرے نکاح کرے تو اس پر حد واجب ہوتی ہے ہماری کتاب میں یہی ہے نا کہ حد اس پر واجب لا حد اس پر حد واجب نہیں ہے باقی رہی تاجیر تاجیر لیکن آگے کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی اس کو سزا تاجیر کے طریقے پر صاحب لکھا بو زربن مول من بے تری تاجیر تاجیر کے طور پہ اس کو سزا دی جائے گی اب ذرا سمجھو کوئی آدمی ایسا اگر منحوس بد بخت ہے اپنی ماں بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو ہمارے مسئلے میں کیا لکھا ہوا اس کو سزا دی جائے اس کو کیا دی جائے یہ کوئی نہیں کہا جا رہا کہ وہ کوئی جائز ہے یا کچھ کہا جا رہا ہے اس کو کیا دی جائے سزا اس کو دی جائے سزا اس کو دی جائے باقی رہا حد اس پر واجب ہے یا نہیں مسئلہ لکھا وہ حد واجب نہیں ہے یہ قرآن پاک کی ایک پڑھ دے مولتا صاحب صرف ایک آیت جس میں ہو کہ محرمات میں سے کسی کے ساتھ اگر نکاح کرے تو نکاح کرنے کی وجہ سے اس پر حد واجب ہوگی یہ پڑے ایک آیت یا پڑے حدیث متواتر قطع ثبوت جو ہو حدیث جس کے اندر یہ ہو کہ محرمات سے نکاح کرے تو اس پر حد واجب ہے اس کا کام ہے اس مسئلے کو چھوڑنا ہمارا کام ہے پڑے نام دہو و درسلی علی رسول کریم سر آہ ہے یہ یہ اور محمد یہ امام صاحب کے دو شاگرد امام یوسف امام محمد انہی کے ساتھ امام شافی بھی وہ کہتے ہیں اس واجب ہے جب ہو اس کو جاننے والا اس کو علم ہو لو لم لو عزیفہ عزیفہ اب یہاں پر صرف اتنی آ رہی ہے امام ابو نیفا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مخصوص طور پہ اب ذرا سمجھو ایک بات کو اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ ذالک یہاں سب نظر کا جانتا ہو کہ ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے حرام اب ذرا سمجھو قرآن کہتا ہے ماں کے ساتھ نکاح حرام ایک آدمی جانتا ہو کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے اور پھر نکاح کر لے تو وہ مسلمان رہے گا یہ مرتد ہو جائے گا وہ دیز تو مرتد ہو جائے گا مرتد کیا ہے وہی حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے سخت نو اس کو قتل کرو اس کو کیا کر دو قتل کر دو اور حد کس کے لیے ہوتی ہے حد مسلمان کے حد کس کے لیے ہوتی ہے مسلمان انسان کے لیے حد ہوتی ہے ہماری کتاب سیکا کہ کی کیا کہہ رہی ہے جب اس نے قرآن کی نستی کا انکار گویا کہ کیا محرمات سے نکاح کو اس نے جائز سمجھا جب جائز سمجھا تو وہ بن گیا مرتد اور جو مرتد ہوتا ہے وہ واجب ال ہوتا ہے وہ واجب الحد نہیں ہوتا واجب الحد تو وہ ہوتا ہے جو دائرہ اسلام کے اندر اندر رہے تو یہ مسئلہ ہمارا قرآن کے کہاں خلاف ہے ثابت کر دیا میں نے کیا محرما دکھاؤ لکھا ہوا ہے سے نکاح کرنا حرام ہے ہی نہیں ان کے نزدیک نکاح حلال ہے مہانانی کے ساتھ جو کچھ کرے مرضی کرتے رہے ماں سے نکاح کرنا قرآن نے حرام قرار دیا اور زنا کرنا اللہ نے قرآن نے حرام قرار دیا جو شخص ماں سے نکاح کرے قرآن کی صورت نساء کی پہلی آیت کی خلاف ورزی کی حرمت علیکم سے خلصے خلصے بجد بجد یہ تیر ہوگی ہے میں نے یہ درمیان ہوں مشکمت آ رہی کم ماں سے نکاح حرام بیٹی سے حرام بہن سے حرام خالہ دادی پھوپھی نانی سے حرام اللہ نے کہا حرام اور ہم بھی مانتے ہیں حرام آپ بھی اس کو حرام ایک مسئلہ ثابت کیا اس کو کی آیت سورت الساط کی آیت سے حرام ہے نکاح نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ ازانیت تو بزانی جو زنا کرے گا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا زانی کہلائے گا کہ نہیں اب آپ کہیں کہ پڑوسن سے آپ کچھ آدمی کچھ کر لے وہ کہیں گے کہ جی یہ پڑوسن کا نام تو میں نہیں آیا اس لیے موجے کرو جو مرضی کرتے رہو اس طرح ہم آپ کو موجے کرنے نہیں دیں گے اللہ کہتا ہے ازانیت و ازانی زنا کرنے والا عورت ہو مرد ہو یہ زنا ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب یہی یہ بتا دیں اسرال صاحب آپ مولوی صاحب سے پوچھ کے بتلا دیں ماں کے ساتھ جو یہ ہم بستری کرے اس کو جنا کہ ہو گیا تحج کر رہا ہے اس کو بھی کہا جائے گا یہ زنا کر رہا ہے قرآن نے کہا جو ضناء کرے اس پر حد لگاؤ جو ضنا کر کے کرے اس کی سزا اترنا حال ہاں ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا دونوں مسئلے میں نے قرآن کی آیات سے دکھائے اور اس میں پھر آپ کہنے لگے کہ جی ہمارے ہاں وہ ہو جاتا ہے مرتب اور مرتب کو تو قتل کرتے ہیں یہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ امام ابو حنیفہ یہ حکم دے رہے ہو کہ مرتد کو قتل کر دو یہ مرتب ہو گیا ہے یہ مرتد ہو گیا ہے اس کو قتل کر دو امام محمد اور ابو یوسف نے کہا ہد لگاؤ یا امام ابو حنیفہ صحیح یا امام محمد اور ابو یوسف صحیح اگر حد نہیں ہے اس پر تو ابو یوسف اور محمد کے بارے میں کیا کہو گے کہ انہیں اتنا ہی پتہ نہیں لگا کہ اس پر حد نہیں وہ تو کہتے ہیں اس پر حد ہے حد لگاؤ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حد نہیں اور آپ کی ہدایہ میں لکھا کہ اس کو تاجیر مارا جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا حضرت صاحب نے سنیں آپ نے عبادت پڑھی قبول نہیں کیا جائے گا کور امام ابو حنیفہ کا ہو کیونکہ آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ تو مقلد ہیں امام حنیفہ احمد اللہ کے اور آپ نے کہا کہ تاجیر لگائی جائے گی اور تاجیر آپ کے نزدیک ہدایت میں لکھا ہے اکثر اس کی زیادہ سے زیادہ تعزیر کتنی لگائی جا سکتی ہے انتالیس کوڑے انتالیس کوڑے آپ اس کو لگا کر چھوڑ دیں گے اور جو غیر محمد. کے ساتھ زنا کرے محمد. اس کو محمد. قتل محمد. کر دیا جائے پتھر مار مار کر رجم کر دیا جائے اور جو اپنے گھر میں اپنی ماں بہن کے ساتھ کرے محمد. آپ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا مار کر اس کو تکلیف تھوڑی سی دوڑ اس کو چھوڑ دو یہ قانون آپ نے کہاں سے نکالا اس قانون کو آپ بھی قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ جو محرمات کے ساتھ کرے ورنہ حدیث میں آیا ہے جیسا کہ آپ نے بھی مانا کہ اس بدبخت کو قتل کر دو یہ اللہ کے نبی نے ہب لگائی تھی تبھی تو اس کو قتل کیا تھا جو ایسے ہی کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فیصلہ کرتے ہیں اسلام میں وہ بھی حب ہے قرآن جو کہتا ہے وہ بھی حد ہے یہ دونوں چیزیں ہب ہیں اور اس کا رجم کرنا بھی ثابت ہے اس کو دریا مارنا بھی ثابت ہے جو شادی شدہ نہ ہو اور جو ہر رماد سے کرے اللہ کے نبی نے اس کی گردن اڑا دی یہ تو آپ نے بھی تسلیم کر دیا اور یہاں آپ کی فقہ میں لکھا ہے اس کو اس کو کھلا بجا کی تا اس کو مارا جائے گا تکلیف پہنچانے کے لیے جو غیروں سے کرے اس کو قتل کرتے ہو اور جو اپنے گھر میں سب کچھ کرتا رہے کہو کہ نہیں اس نے کیا ہے اس کو شبہ پڑ گیا ہے اور حدیث کیا پیش کرتے ہیں کہ جب شبہ پڑ جائے تو حد ہٹا دو اس کو شبہ پڑ گیا تھا کہ ماں بھی تو ایک عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا رسول حل کریم بات آ رہی تھی محرمات کی میں یہی کہہ رہا تھا قرآن پاک میں اب ہے نا ماہرام اب جو آدمی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو واضح بات ہے اس نے قرآن پاک کا انکار کیا قرآن پاک کہتا ہے حرام تو اب وہ قرآن پاک کی اس نسکتی کا منکر ہو کے وہ تو ہو گیا مرتد جب مرتد ہو گیا <تصفح> تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے اب حد اس پر نہیں لاگو ہو سکتی جو حد اسلام کے اندر اندر تھی ابو نے کیوں دوسروں نے کیوں کہا دوسروں نے اشتہادی اختلاف ہو سکتا ہے <تصفح> یہاں جی جی پر جی جی جی جی موجود ہے کہ حضرت عباس رضی جی اللہ تعالی روایت آدمی رسول نے فرمایا جو کسی محرم سے مم بکا ذات محرم منو فک تو ہو فق ہو اس کو قتل کرو اس کو قتل کرو اور حد کیا ہوتی ہے کوڑے مارنا رجم کرنا لیکن علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو قتل کرو کرو تو یہ ہے اور ہماری تک بھی تاجیر پہنچ سکتی ہے اور یہ میرے پاس ہے ترمزی شریف اس کا پہلی جلد کی سفا ایک سو اس کے اندر موجود ہے حدیثہ پڑھنا کام ہے حضرتِ برا رضی اللہ تعالیٰ عنو وہ کہتے ہیں کالا مر ربی خالی ابو بردت ابن نیار وماہو لیوان فکلتو اے نا ترید کہاں جا رہے ہو کالا با سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہ امر آتا بیئے رسول پاک نے مجھے بھیجا ہے میں جا رہا ہوں سادی کے پاس جس نے اپنے باپ کی بی, بی سے نکاح کیا ہے یعنی ماں سے نکاح کیا ہے نکاح کیا ہے تو میں کیا کروں جی اس پر حد جاری کروں رسول پاک کیا فرماتی میں اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے رسول پاک کے پاس پیش کروں اب یہ صاف روایت ہے حد واجب نہیں ہے قتل کی کیا کیا ہے اچھا پاک حد سو کوڑے مارو سو کوڑے یا سو کوڑے ہیں بتا حدیث میں سو کوڑے ہیں سو کوڑے نہیں لفظ کیا ہے قتل کر دو اس کو اور یہ قتل کرنا حد نہیں ہے حد نہیں ہے یہ تاضیر ہے صاحب یہ تو ایک ایک ایک ایک صرف اور اور کے اندر بھی خلاف نہ یہ فکر کی بات ثابت کر سکا ہے اور قیامت آ سکتی ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا ان شاء اللہ پیش نا فکر اس میں اب امام صاحب کی بات میں کیا پیش کر رہا تھا اس کی میں نے تو کر دی بات یہی ہے یہی تو ہم کہتے تھے کہ یہ مسائل ہیں اتحادی جہاں پر مجتحدین کا اختلاف ہے امام شافی کچھ اور کہہ رہا ہے امام ابو یوسف امام محمد کچھ اور کہہ رہی ہیں امام ابو عنیفا کچھ اور کہہ رہی ہیں ان کا اختلاف ہے جب کا اختلاف تو یہ مسئلہ ہو گیا اجتہادی جب مسئلہ ہو گیا اجتہادی اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے یہ مسئلہ منسوسہ نہیں ہے کہ جہاں پر نسکتی الثبوت ہو کتی دلالت ہو اگر ہے تو پیش کریں مولی طالب و رمان صرف ایک آیت ہمارے اندر زدنی ایک آیت لائے جس کے اندر یہ ہو کہ محرمات سے جو آدمی نکاح کرے تو اس پر حضور دے امدہو نسلی علی رسول اللہ کریم میرے تاثر دے رہے ہیں کہ بھی کوئی حد نہیں موجا کر دے رہا ہوئے وقت نہیں صدر صاحب صدر صاحب دیکھیں فکا کی عبارت طالب الرحمن صاحب نے پیش کیا لا حد دا لا حد لے اب لا حد کا من اگر طالب رحمان صاحب یہ کرتے ہیں کہ موجے مارتے رہے یہ میں کہوں گا کہ اگر یہ کسی کتاب سے بتا دیں صدر صاحب آپ یا یہ کہ موجے مارتے رہے خدا کی قسم میں اپنے مناظر کی طرف سے شکست لے کر آئے, دینے آئے, آئے. آئے. دیشت... اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس طرح یہ جھوٹ بولے کہ نبی نے فرمایا من اتل بہیم اللہ حدالے اتنی مزید جلسانی میں تو جس طرح یہ کوئی کہے کہ جائز قرار دے دیا میری بات آج جو ہوتی ہے آپ ذرا بند رکھیں میں صدر صاحب سے بات کر رہا ہوں صدر صاحب حاج کرنا ہونازمہ حج کرنا ہونا میری بات سمجھے حج کرنا ہونا سدر بھی ہے نا کو سمجھے صدر صاحب تو صدر ہے نا صدر صاحب صدر صاحب بھی صدر صاحب صدر بھی ہیں بسلا نا میں بس لانا صاحب ابھی ابھی بات ہونا ہے جی ہونا ہے لا دو میں شخص لکھ دینا نہ واجب القتل ہے نا کہا کہ واجب ال قتل ہے میں حوالہ پڑھو نے کتاب پڑھی میں حنیفہ کا نام دسو انہ نے کتاب بند کر دیتی امام ابو ہنیفا کا نام دس دوبو حنیفا نے فرمایا ہوتا ماں نکا کرے فیصلہ کرو اندر نہ بات کر رہا ہوں رہنی چڑھا پیش کرو آپ کے ساتھ کی بھارت میں نے پیش کی تھی یہاں پر